الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اليه واصحابه الذين وفوا وحدا الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق عبادا لليا أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایکتِ کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے نماز کے ذریعے اور مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ذریعے ان اللّہ مصابرین بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے فرمایا من کام علی لطئی جو شخص عید کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کا دل نہیں مرے گا جس دن کے لوگوں کے دل مر جائیں گے مردہ ہو جائیں گے عام لوگوں کے دل جس دن مردہ ہو جائیں گے اس شخص کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جو عید کی راتوں میں بھی عبادت کرتا ہے جو ایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد کرو مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کر کے صبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ و کا عمل مبارک احادیث کی کتابوں میں عمل مبارک نقل کیا ہے کہ بہ امر فتوزہ جب بھی آپ کو کوئی معاملہ درپیش آتا کہ کہیں جانا ہے کوئی چیز ضرورت ہے کوئی پریشانی کا مسئلہ آ رہا ہے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ باوجو ہو کر دو رکعات نماز ادا کرتے نماز سے نماز کے بعد پھر وہ اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما میری اس ضرورت کو پورا فرما اللہ کے ساتھ براہ راست انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ آپ یوں کیا کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے یہ نفل نماز ہے فرض نماز کی پابندی سے ہی بہت سارے مسائل تو خود حال ہوتے رہتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو انسان کو آ... مایوس نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ پریشان کہ اپنے اوپر ایسی پریشانی طاری کر لی ہے ہر آنے والا بندہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا پریشان ہے کیونکہ کوئی چیز خوشی کی ہو یا پریشانی کی ہو یہ اللہ کے عمر کے بغیر نہیں ہو سکتی البتہ فرق یہ ہے قرآن مجید کی عیت ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی درپیش ہو تو اس کو منسوب کرو اللہ کی طرف کہ یہ مال کی فرانوانی یا صحت یا فلانی جو خوشی آئی ہے یہ اللہ کے فضل سے آئی ہے اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو منسوب کرو اپنے اعمال کی طرف آتی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے ماں ما اساب من حسنطن فمن اللہ وہ ماں کا من سیتن فمن نفسق جب بھی آپ کو کوئی راحت پہنچے تو یہ کہو اللہ کے فضل سے یہ راحت آئی ہے اور جب بھی کوئی پریشانی آ جائے بیماری آ جاتی ہے بعض دفعہ بچے کوئی ایسی کام کر دیتے ہیں بعض دفعہ دفتر سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ انسان رشتہ داروں کا خیال کرتا رہتا ہے اور ان سے بجائے دعائیں ملنے کے کچھ اور ہی سنائی دیتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو قرآن کہتا ہے ہمسک اس کو منصوب کرو کہ ہمارے اپنے امال کی وجہ سے یہ پریشانی ہے اور جب بھی اور کوئی خوشی خوبشی نصیب خوبشی ہو نصیب اس کو اللہ کی طرف منصوب کرو اس کو بس اپنے بس کمال کی طرف نہ لے کے آؤ اس سے اللہ اندراز ہوتا ہے انسان تو کمزور ہے اس کے کیا کمال ہے کیا ما حسنت حسنت فمن اللہ جو بھی بھلائی آپ کو پہنچی آپ نے دیکھا بچوں کو تلاوت کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں آپ کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں جب کہ آپ نے کہا نہیں ہے آپ کو خوشی ہوئی الحمد الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے سلاما. اور اگر کوئی بھی پریشانی انسان, انسان پریشانی کے ساتھ مرکب ہے مرقب آجائے تو یہ نہ اس اس اس ہے ہے ہے کوئی چیز امر ربی کے بغیر نہیں ہو سکتی اس پریشانی کو اپنی طرف منسوخ کرو مجھ سے غلطی ہو گئی ہوئی میری غلطیوں کی وجہ سے یہ پریشانی آئی اچھا کیوں آتی ہے پریشانی اس کا جواب قرآن مجید نے میں پارے میں دیا ماںقمت فبی ماں کا سب کو مسائب اور پریشانیاں تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں لاتے کیوں ہیں ہم تاکہ اس پریشانی پر آپ صبر کریں اور ہم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں بہت سارے گناہ انسان کے وضو کرنے سے معاف ہوتے ہیں مسجد کی طرف چل کر آنے سے معاف ہوتے ہیں قبیلۂ بنسلم مدینہ طیبہ کی بات ہے ہجرت کے بات کی آپ نے دیکھا مسجد نبی کے قریب کوئی زمین کے بارے میں خرید و فروخت ہو رہی ہے آپ نے کہا یہ کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے تو قبیلہ ابن اسلم نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے گھر دور ہیں ہمیں مسجد میں آنے میں دیر لگ جاتی ہے تو یہ قریب پلاٹ خالی تھا ہم خرید رہے ہیں ادھر اپنا گھر بنا لیں گے مسجد نبی کے قریب ہو جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں نہیں گھر کو ادھر ہی رہنے دو جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کے آتا ہے ہر ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے گنا معاف ہوتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں جتنے زیادہ آپ چل کے آؤ گے اتنا فائدہ ہے آپ نے منع فرما دیا تو بات یہ ہے کہ کچھ گنا وضو سے کچھ مسجد کی طرف چل کر آنے سے کچھ ذکر و اذکار سے یہ معاف ہوتے رہتے ہیں انسان سے گناہ بھی بہت ہوتے رہتے, بس رہتے, بس ہوتے رہتے ہیں, رہتے ہیں。وہ تو یاد نہیں ہوتے اور ذرا سی انگلی میں درد ہو گیا تو یہ یاد ہوتا ہے بہت سارے گناہ جو انسان کے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری نیکیوں سے وہ معاف بھی ہوتے رہتے ہیں تو بعض گناہ پریشانیوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے کی وجہ سے اس پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ معافی اس صبر پر ثواب بھی ہے اور گناہ کا معافی یہ بہت بڑا اجر اور انعام ہے تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو نماز پڑھ کر جب بھی کوئی درپیش ہو معاملہ باوضو ہو جاؤ دو رکعت نفل پڑھو اللہ سے مانگو اللہ اس میں جو بہتری ہے عطاف اللہ مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے انسان سے زیادہ انسان کے اوپر انسان اپنے لیے جتنا مہربان نہیں اتنا جتنا اللہ اس کے لیے مہربان ہے تو مدد حاصل کرو اللہ سے طلب کرو مدد صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ صبر زندگی گزارنے کا خلاصہ ہے پوری زندگی میں صبر ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے ہر معاملے میں چڑتا رہے ناراض ہوتا رہے ساتھیوں کے ساتھ گلہ شکوا کرتا رہے ذرا ذرا سی, سی بات پر یہ اپنے بات... آپ کو پریشان کرنا ]پریشان ہے اور صبر کے ساتھ رہے درگزر کرتا رہے اللہ یہ کہ جو اپنے مات آئے ان کو سمجھانا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن صبر اور روزہ بھی صبر ہے جو آج اللہ کے فضل سے الحمد للہ آخری دن ہے رمضان المبارک کا یہ اللہ کا انعام ہے اللہ تعالی بار بار صحت و عافیت کے ساتھ صحت و عافیت ایمان کے ساتھ بار بار رمضان المبارک نصیب فرمائے وہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالی رمضان کے روز عبادات ذکر و اذکار تراوی, تراوی یہ بھی اس کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے اللہ نے عطا کیا ہے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ نیکی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک نیکی کی تو دوبارہ وہی نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے تو پہلی نیکی قبول ہونے کی دلیل ہے کہ دوبارہ اللہ پاک نے اس کی جیسے روزہ رکھا دوبارہ توفیق تلاوت کی دوبارہ توفیق نماز پڑھی دوبارہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نیکی کی قبول ہونے کی دلیل ہے تو تیس رمضان یہ زیادہ مبارک بات ہے تیس روزوں کی فضیلت ویسے تو عدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انتیس کا رمضان ہو جائے تو ثواب تیس کا ہی ہے لیکن ایک ہے کہ تیس ہی ہو جائے تو زیادہ فضیلت ہے بہت ساری اس طرح کی اسلام میں بہت ساری اس طرح کی باتیں مثلا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ لی کل ولہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت نصیب ہوگی لیکن جس نے الفلام میم سے لے کر وناس تک پورا قرآن مجید کی تلاوت کی اس کو بھی پورے قرآن کی فضیلت ملی لیکن زہر ہے کہ زیادہ ملی اس جس نے تین مرتبہ کل شریف اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک ہے فضیلت کا حاصل ہو جانا اور ایک ہے اس چیز کا مکمل ہونا تو اللہ کا فضل ہے کہ تیسر رمضان نصیب ہو گئے پھر اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور مہربانی ہے کہ جمعے کے اوپر اختتام ہو رہا ہے رمضان کا عام جمعہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہوتا ہے عام جمعہ حدیث میں آتا ہے جو شخص ایک جمعہ پڑتا ہے پھر دوسرا جمعہ پڑتا ہے جمعے سے جمعے کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور تین دن مزید بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحابی نے عرض کیا حضور جمعے سے جمعے تک تو گناہ معاف ہو گئے تین دن مزید کیوں تو فرمایا کہ اللہ کا اصول یہ ہے منجا الحسن جو نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کم از کم اور جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہے واللہ اللہ عظائف المئشہ و اللہ وعصن علیم اسی بڑھ کر تو جمعہ سے جمعہ تو سات دن ہوتے ہیں تو تین دن اور جو دس دن دس گنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے عام جمع عام دنوں جمعہ کے عام دنوں میں عام سال میں رمضان کے علاوہ بھی شب جمعہ کی بہت فضیلت ہے لیکن رمضان میں شب جمعہ کی اور زیادہ فضیلت ہے بعض رات نے للت القدر کے درجے میں لکھا ہے رمضان کے شب جمعہ تو اللہ تعالی نے تیسر رمضان عطا کیے پھر آخری روزہ ختم ہو رہا ہے جمعہ کے اوپر اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آج والا دن تو انسان جب موقع ملے شکرانے کے نفل پڑے کہ الحمدللہ اللہ نے تیس روزے عطا کیے صحت و عافیت کے ساتھ عطا کیے عبادت اور اللہ پاک جو ہماری ٹوٹی کھوٹی عبادت ہے اپنے فضل سے اپنے فضل سے اس کو قبول و منظور فرما۔ بعض حضرات جب تیس کا چاند ہو جاتا ہے تو شام کو چاند نظر آتا ہے تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھا گئے ہیں ایک روزہ یا عید کل ہونی چاہیے تھی چاند بڑا لگ رہا ہے یہ کل کا چاند ہوگا انہوں نے کل یوں کر دیا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ واضح بات ہے اب علم فلکیات میں آپ جائیں تو وہ انیس گھنٹے کے کل چاند کی جو ہے ولادت کو انیس گھنٹے گزرے تھے تو آج جب رات ہوگی تو چاند کے چوالیس گھنٹے ترتالیس گھنٹے ہو چکے ہوں گے اس کی ولادت کے تو ضرور بضر وہ بڑا نظر آئے گا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چاند تو کل کا تھا آج بڑا نظر آ رہا ہے یہ لوگ کھا گئے ہیں انہیں کیا فائدہ روزہ کھانے کا یا عید دیر سے کرانے کا جلدی کرانے کا ایسی بات نہیں ہے اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں سب اس میں علماء مفتیان نظام ہے اور کسی ایک مسلک کے ساتھ بھی متعلق بات نہیں ہے اس میں سارے مسلک کے لوگ موجود ہیں جب صحیح شریح شہادت نہیں آتی تو فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ تو اچھی بات ہے تیسرا مضان نصیب ہو گئے اور یہ کہنا کہ چاند کل کا تھا آج بڑا نظر آ رہا ہے وہ خود بخود ہی اس کی ولادت کے گھنٹے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ بڑا نظر آتا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے روزہ کھا لیا یوں کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھو یا یوں کرو اسی طرح ایک اور بات ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط رائج ہو چکی ہے کہ جی حکومتیں جمعے کے دن عید کرانے سے روکتی ہیں کوشش کرتی ہیں جمے کے دن عید نہ ہو یہ حکومتیں کوشش کرتی اس لیے یہ کوشش کرتی ہیں کہ دو خطبے ایک دن میں جمع ہو جائیں تو موجودہ حکومت پر بھاری ہوتے ہیں لہذا حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ دو خطبے ایک دن میں جمع نہ ہو جو ہمارے اوپر بھاری ہو جاتے ہیں فضول بات ہے ایسی کوئی بات نہیں دوستوں خطبے دو یعنی عید کی بھی بہت فضیلت ہے جمعے کی بھی بہت فضیلت ہے دونوں چیزیں جمع, جمع, جمع, جمع, جمع ہو جائیں تو یہ تو نور و نلا ہے یہ تو اس ملک کے لیے بھی ان پڑھنے والوں کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی یہ تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے نہ یہ کہ دو خطبے اس کو لوگ منحوس کریں اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے اسلام میں بد فالی کی تو اجازت ہے ہی نہیں بدشکونی بد فالی بالکل اجازت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں فلانا مجھے مل گیا یا فلانے نے یوں کر دیا تو پورا دن میرا خراب گزرے گا غلط بات ہے اسلام میں نیک فالی کی اجازت ہے کوئی بندہ اچھا ملا آپ کو الحمدللہ آج اچھا بندہ ملا ہے کام صحیح ہو جائے گا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے سلہدیبیہ کے موقع پر اور موقع پر بھی سلہ ادیبیہ میں مختلف لوگ آ رہے تھے بات چیت کرنے کے لیے تو بات بن نہیں رہی تھی کی جب مشرقین مکہ کی طرف سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سہل سہل کا معنی عربی زبان میں آسانی ہوتی ہے سہل جب, ساحل جب م... م... مشرقین مکہ کی طرف سے متکل بن کے آ رہے تھے آپ نے دیکھا زہر آپ مکہ کے تھے آپ ان سب کو جانتے تھے تو آپ نے کہا ساتھیو ہو سلو ہو جائے گی سہل آ رہا ہے اس کے نام میں اللہ نے آسانی رکھی ہے سلو کی بات بن جائے گی تو نیک فالی لینا اسلام سے ثابت ہے یہ اچھی چیز ہے نیک فالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے حسن زن رکھ رہے ہیں اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے حدیثی قدسی ہے حدیثی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں یعنی جیسے وہ گمان رکھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جب نیک فالی لیتے ہیں آپ اٹھے ہیں صبح تلاوت کی ہے دو رقا نفل اشراق چاش کے پڑھ کے دفتر سے نکلے دل دل میں سوچ رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے آج توفیق دی ہے نفل بھی پڑھیں آج کام آسان ہو گئے لیک فالی لینا اچھی بات ہے لیکن بد فالی کی بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کوئی نحوس کا دن نہیں کوئی نحوس کی گھڑی نہیں کوئی بدشگونی نہیں ہے قرآن کہتا ہے تائروفی آپ کی قسمت آپ کے گردن کے پاس ہے آپ کے امال اچھے ہیں عقیدہ اچھا ہے طریقہ کار اچھا ہے آپ کی قسمت اچھی ہے آپ کے کام سارے ٹھیک ہیں اور اگر اس میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کام بھی غلط نہیں ہے پریشانی میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اللہ راضی ہوتا ہے انسان صبر کرتا ہے اجر ملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں تو من لم خام لئی تموت القلوب بخاری کی ہے فرمایا جو شخص عید کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے ان میں بھی زندہ رکھے گا جن دنوں میں لوگوں کے دل پریشان گھبراہٹ خلقوں قرآن کہتا ہے نا ہنا یہ دل نکل رہے ہوں گے پریشانی کی وجہ سے بدانے حشر میں جو ان مبارک راتوں میں عبادت کرتا ہے جس دن دنیا گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی یہ نہیں گھبرائے گا بات یہ دوستو دوسری حدیث میں جو ترغیب و ترغیب والے بزرگوں نے نقل کی کہ پانچ راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے یوم آرفا یوم نہ فطرہ اور لعلۃ القدر پندرویں شاہ بان باز رات نے شب جمع لکھے یوم آرفا صبح نامی ذی ہے ساتھیوں نے صبح میدان ارفات میں حاجیوں نے جانا ہے رات کو یہ لوگ مینا میں رہتے ہیں صبح ارفات جاتے ہیں یا یہاں گھروں میں ہوتے ہیں جو آج میں نہیں ہوتے اس رات کو عبادت کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے دوسری, دوسری یوم النہر یعنی نحر بڑی عید کی رات نہر کہتے ہیں قربانی کرنے کو جس دن قربانی کرنی ہے یعنی بڑی عید بڑی عید کی جو رات آئے گی جو پہلے آئے گی اس میں بھی عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے اور تیسری چیز یوم الفطر چھوٹی عید کی رات کو عبادت کرنے کی بعض روایات میں للت القدر کے برابر ثواب کا لکھا ہے حدیث میں چھوٹی عید کی رات کو عبادت کرنے کی کسی میں اس حدیث میں کہ جو من قام لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب جو اس حدیث میں بیان اسکر ہے جو ابن ماجہ کی رویت ہے اور لیلت القدر کی رات بعض رات میں پندروی شبان بعض شب جمعہ کی رات کو بھی لکھا ہے یہ پانچ راتیں فضیلت کی رات للت القدر کو تو لوگ سمجھتے ہیں بعض رات پندری شعبان کو بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں اور بعض رات شب جمعہ کا بھی کچھ خیال کر لیتے ہیں لیکن رہی بات کے یوم نہر یوم عرفہ اس میں بھی کسی کی توجہ نہیں لیکن عیدین کی راتوں کی تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ان کی فضیلت حاصل کرتا ہو راتوں کے فضول یہ جی چاند رات ہے اور اس میں پورا سال چیزیں خریدی جاتی ہیں ضروریات پوری کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ضرور اس رات میں نکل خام خرافات دوستو کتنی ایک مشقت اور محنت کا مہینہ گزارا گیا ہے روزے تلاوت تراویح ذکر روزگار یہ ایک مجاہدہ ہے یہ نیکی حاصل کی گئی ہے اور رات کو جو ہے خرافات اور فضول آگے پیچھے چیل پہل میں گنا ہو جائیں گے اور یہ ضائع کی قرآن نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا، اے لوگو نماز کی حفاظت کرو حفاظت کا مطلب یہ جو آپ نے نیکی کر لی جو نماز پڑھ لی ہے اس کو ضائع نہ کرو اور ضائع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد جب گناہ ہو جائے جب بندہ گناہ کی مجلس میں چلا جاتا ہے ایسے خرافات اور چیزیں اور نکمہ تماشا کس چیز کی اس طرح اور وہ ان راتوں میں عبادت کی فضیلت ہے اور لوگوں نے چاند رات کو خرافات کی شکل میں دے دیا ہے اور چہل پیر اور یوں اور بس طرح حرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مبارک راتوں میں عبادت کی کوشش کرو جتنی توفیق ہو نہیں تو آرام سے سو جاؤ جس شخص جس نے عشاء کی, کی نماز با جماعت ادا کر لی اور, اور, اور پھر صبح کی نماز صبح با جماعت ادا کر لی تو فرمایا داز داز اس رات کی عبادت کی فضیلت یہ شخص حاصل کر لے گا تو کم از کم اتنا اتمام تو ہو کہ نماز با جماعت عشاہ کی اور نماز با جماعت صبح کی ہو اور رات کو توفی کو عبادت میں ان خرافات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے نیکی بڑی مشکل سے آتی ہے جمع ہوتی ہے ضائع بڑی جلدی ہو جاتی ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس ایک گنا کی وجہ سے ساری پونجی لٹ جاتی ہے آمال ہو باز باز جملہ ایسا نکل جاتا ہے کسی کو تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں تحقیر کا سبب بن جاتے ہیں بد نظری ہو جاتی ہے کچھ اور گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے اس مقدس جگہ پہ بیٹھ کے بندہ بعض گناہوں کے نام ہی نہیں لے لے سکتا کہ بعض لوگوں نے اور ماشاء اللہ اسلامی حکومتیں بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ باقی سارے دنوں میں کوئی ایسی فلم یا کوئی ایسی چیز دکھانے کا تمام نہیں ہو نہیں تو عید سے پہلے اشتہار شروع ہو جاتے ہیں عید کے دنوں میں فلانی فلم دکھائی جائے گی فلانی جائے گی یہ مسلمان جو بڑی مشکل سے اس نے نیکیاں کمائی ہیں تاکہ وہ عید کے دنوں میں ساری تباہ کر دے تو بات یہ ہے دوستوں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو محنت کی یہ نہ ہو اور اللہ کی رحمت کو جو آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے یہ جاری رہے یہ رحمت جاری رہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ عید پڑھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں کیوں الگ الگ کو تو معلوم ہے فرشتے بتاتے ہیں یہ عید پڑھنے جا رہے ہیں پھر اللہ پوچھتے ہیں یہ مانگتے کیا ہیں جی مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ مجھے میری عظمت کی قسم میں نے ان سب بندوں کی مغفرت کر دی ہے بندے جو عید کی نماز کی جو رات کو وہ کئی لوگ عید کی نماز سے رہ جاتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے اتنی بڑی فضیلت عید کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت کے اس اجتماع کے سارے کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مغفرت کر دی گئی اور کیوں رہ جاتے ہیں اس لیے کہ رات کو بکت ضائع کیا نیند نہیں پوری ہوئی صبح نیند ہو گئی تیاری کرتے کرتے عید کی نماز نکل گئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, عمل مبارک جب عید کا دن ہوتا تھا عید کی نماز پڑھانے آتے تھے جس راستے سے آتے تھے واپسی میں دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے اس کو امام بخاری نے روایت کیا کیوں ایک تو یہ کہ مختلف ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے حفاظتی لحاظ سے بھی سمجھ لیں فائدہ اور دوسرا یہ کہ جو تکبیرات تشریقات پڑی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ وہ مختلف جگہوں سے جب گزرنا ہوگا تو مختلف زمین کی جگہ وہ انسان کے حق میں گواہی دے گی آپ کو پتہ ہے آخرت میں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی یہ کرامن کاتبین دیں گے پھر گواہی انبیاء عالم السلام کی مال نامے لائے جائیں گے ان کی ہوگی اور گواہی انسان کے اپنے ازاؤ جوارے کی ہوگی اپنے ازاؤ جوارے کی ہوگی گواہی حق میں یا خلاف یہ نہیں جھوٹ بولیں گے جو نیکی کی ہے انحت پاؤں وغیرہ ازاؤ جوارے سے حق میں گواہی اور گواہی جو آخرت میں گواہی ہوگی وہ جگہ گواہی دیں گی جہاں نیکی جہاں کی, کی گئی کی کی یا گناہ کیا گیا۔ تو وہ خالفت طریق اس راستے سے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ راستہ گواہی دے گا واپسی میں عید کے دوسرا okay. راستہ اختیار momen. اگر ممکن ہے فرض نہیں مستحب بات ہے کہ اگر کسی کے گھر کا راستہ ہی ایک ہے تو وہ کیسے دو راستے اختیار کرے گا تو لیکن اگر راستہ بدل کے جائیں گے آئیں گے تصدیق حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ کا فرمان ہے رمضان پورے میں بات ساتھیوں کے اوپر زکاط فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اچھا اہتمام ہے زکاط کا رمضان میں نکالنے کا کہ ستر گنا کا ثواب ہے اور فطرانہ جو ہے پورے رمضان میں کوئی شخص فطرانہ نکالتا ہے اچھی بات ہے لیکن عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے اللہ یہ کہ کسی شخص نے عید کے بعد اپنے گاؤں میں جانا ہے وہاں کوئی غریب لوگ ہیں جو اس سے متعلق ہیں یہ ان, ان کی خدمت, خدمت کرتا ہے ان کو فطرانہ دینا ہے اور اس وجہ سے وہ لیٹ کر رہا ہے فطرانہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بعض لوگ عید پڑھ کے گاؤں جاتے ہیں اور وہاں کسی غریب کو دینا ہے اس لیے فطرانہ لیٹ ہوا کوئی بات نہیں لیکن اصل حکم یہ ہے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یہ فطرانہ ادا کیوں کہ فطرانہ جو ہے انسان کے روزوں میں کمی کو کوتاہی کا کفارہ ہے اتفارا اتفارا اور عید کی نماز کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے وہ اعلان ہونا ہے جو ابھی بیان, بیان ہوا بیان مغفرت با با با کا تاکہ اس سے پہلے یہ معاملہ صاف ہو جائے بات یہ ہے دوستو ایک اسلامی اصطلاح میں جو مالی واجبات ہے نا مالی واجبات ایک کا نام فطرانہ ہے ایک کا نام فدیہ ہے ایک کا نام کفارہ ہے ایک کا نام زکات ہے ایک کا نام عشر ہے ایک کا نام جو قسم وغیرہ کھا جائے تو اس کا جرمانہ ہے روزوں سے متعلق ایک تو فطرانہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے بھلے اس پر سال نہ گزراؤزرا صاحب نصاب ہے چالیس ہزار روپیہ یہ دار و مدار ہے صاحب نصاب شریعت میں صاحب نصاب ہونے کا دار و مدار چاندی کے نصاب پر ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون ہے جس کے پاس چاندی کے نصاب کی مالیت ہے یا مل جل کر دو تین چیزیں کچھ پیسے ہیں کچھ چاندی ہے یوں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے سرمایہ تو شخص صاحب نصاب ہے چاندی کا نصاب میں نے بتایا ساڑھے باون ہر دور میں یہی ہے بس مارکیٹ کا ریٹ معلوم کر دیا جائے آج کل کا ریٹ ساڑھے سات آٹھ سو روپیہ یعنی چالیس ہزار فطرانہ اور اس کے ماتحت جو جن کی یہ کفالت چھوٹے بچے وغیرہ سب کا فطرانہ اس کے ذمہ ہے اللہ یہ کہ بچے بڑے ہیں سہب حیثیت ہیں اپنا کماتے کھاتے ہیں تو وہ اپنا ادا خود کریں گے اور یہ اگر ان بڑوں کا بھی دینا چاہے دے سکتا ہے ان کو بتا دے کہ میں آپ کا فطرانہ ادا کر رہا ہوں اسی طریقے زکات کی بھی بات ہے ان کی زکات بھی یہ دینا چاہے تو بتا دے ان کو کہ میں زکات آپ کی دے رہا ہوں ادا ہو جائے گی فطرانہ اصل اس کا اپنے ذمہ ہے اور اس کے ماتحت جن کی یہ پرورش کرتا ہے ان کا فطرانہ ہے یہ سیب نصاب ہے سال گزرنا ضروری نہیں زکات میں اور اس میں فرق یہی ہے زکات میں سال گزرنا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو وہ بھی ایک دفعہ ہر مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں میں سال ہو گیا ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے ایک دفعہ سہب نصاب ہو گیا ترتیب چل پڑی ہے بس جتنا مال زکات نکالنے سے پہلے اس کے پاس آ گیا اس سب پر زکات ہے پر بس سال ہولان हुल لیکن جو فطرانہ ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے ابھی یہ غریب ہے شخص کچھ بھی نہیں اس کے پاس شام کو اس کے پاس پیسے چالیس پچاس ہزار روپے جاتے ہیں صبح عید ہے عید کی صبح میں یہ شخص ہو گیا تو اس کے ذمہ فطرانہ واجب ہے فطرانہ ایسی چیز ہے جو فطرانہ مانگتے ہیں جیسے ہر جگہ مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جو فطرانہ مانگتے ہیں حکم یہ کہ ان کو بھی اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے وہ بھی روزے رکھتے ہیں ان کے بھی تو کمی کوتائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے فطرانے کی بات کر رہا ہوں صاحب پر فطرانہ اپنا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فطرانے سے متعلق کشمش کا سا میوے کا بھی سا ہے کھجور کا بھی پورا سا ہے جو کا بھی پورا سا ہے فیکس اور گندم کا نصف سا گندم جو ہے اس زمانے میں سعودی عرب یعنی مدینہ منورہ مکہ میں یہ گندم ایک نایاب چیز تھی اور اب بھی نایاب ہے اس وقت گندم جو ہے شام سے حاصل کی جاتی تھی مہنگی ہوتی تھی مدینہ کی اپنی پیداوار نہیں تھی گندم لیے گندم کا نصف سا, سا فطرانہ تھا جو مدینہ میں ہوتے تھے سستے تھے کھجور مدینہ میں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اب بھی بہت زیادہ باغات ہیں اس وقت بھی اور کشمش بھی ہوتی بھی تھی لہٰذا جو علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اعلی درجے کا سہب حیثیت ہے کروڑ پتی ہے اسے فطرانہ کشمش کے حساب سے ادا کرنا چاہیے جو فی کم از کم پندرہ سو روپے, پاکستان روپے ہے پاکستان, پاکستان جو درمیان درجے کے لوگ ہیں لکھپتی لوگ ہیں اس کو فطرانہ کھجور کے حساب سے دینا چاہیے جو فی کس پانچ سو روپے ہے اور جو تھوڑے کمزور ہیں تو جو کے حساب سے دیں فی کس ڈھائی سو روپیہ اور جو بالکل غریب ہیں بمشکل گزارا کر رہے ہیں ان کے ذمہ فترانہ گندم فترانا کے حساب سے ہے یعنی سو روپیہ فیس جو شخص بہت زیادہ مالدار ہے ارب پتی کروڑ پتی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فطرانہ اس انداز میں ادا کرے اور فطرانے کا مقصد کیا ہے کہ غریب کا بھلا ہو غریب آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو جائے غریب مسلمان آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو سو روپئے میں غریب آپ کے ساتھ کیا شریک ہوگا وہ کیا لے لے گا غریب آدمی سو روپئے سے اس دور میں کیا ملے گا اس کو جو بڑے حضرات ہیں وہ کوشش کریں ارب پتی ہے لیکن پھر بھی وہ سو روپے کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا ادا ہو جائے گا فضیلت سے معلوم ہوگا کہ کوالٹی یہ تھی اس کا معیار یہ تھا کہ وہ بڑے درجے کا ایک تو یہ عدد فطرانے کی بات ہے دوسری بات ہوتی ہے فدیہ کی فدیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا اور یا ایسا بوڑا ہے کہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کے ذمہ ہر دن کا فدیہ ہے ہر روزے کا فدیہ ہے 30 روزے بنے 30 روزوں کا فدیہ ہے فدیہ بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے اپنے بندے کی کھانے کی خرچے کی درتیب ہے کہ صبح و شام میرے کھانے پر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے دو ہو جاتا ہے دھائی ہو جاتا ہے دو, دو, دو سے کام نہیں ہونا چاہیے اس سے اوپر ہو یہ فی روزے کا فدیہ ہے تیسری چیز کفارہ بتایا کفارہ جو ہوتا ہے یہ سزا ہے یہ, یہ جرمانہ ہے مجرم پر جرمانہ ہے کفارہ اس کی اوپر آتا ہے جو شخص روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے کوئی چیز کھا لیتا ہے پی لیتا ہے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر یہ بغاوت ہے یہ مجرم ہے اس کے اوپر سخت سزا ہے کہ ساٹھ روزے مسلسل یہ رکھے گا ایک روزے کا کفارہ اور پھر ایک روزہ قضا بھی کرے گا اکسٹھ روزے اس نے رکھنے ہیں اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ روزوں کا اس نے کفارہ ادا کرنا ہے فی روزہ وہی جو حساب ہے دو ڈھائی سو روپیہ فی دن کے لحاظ سے یہ اس کے کفار ہے. کی ہے کیونکہ اس نے بغاوت کی ہے اس نے جرم کیا ہے اس لیے اس کے اوپر ساٹھ روزوں کا جرمانہ ڈالا گیا ہے دیکھو اسلام ایک آسان مذہب ہے ایک شخص اس سے بھول ہو گئی بھولے سے پانی پی لیا, لیا. لیا. لیا. کچھ حرج نہیں ہے روزہ نہ ٹوٹے گا نہ مکرو ہوا ہے نہ کوئی جرمانہ ہے نہ کفار ہے روزہ یاد ہی نہیں تھا جیسے پہلے پہلے شروع ہوتا ہے نا ایک دو دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے بھولے سے کھا پی لیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے معاف ہے رفیا رفیا انتی امتی و نسان جناب فرمان ہے میری امت سے بھول معاف کر دی گئی البتہ ایک غلطی ہوتی ہے روزہ یاد ہے کر رہا ہے کرتے کرتے کولیاں شروع کر دی کرتے کرتے گھر بھی شروع کر دیا روزہ یاد ہے خیال بھی کر رہا ہے کہ پانی نیچے نہ چل جائے اور پانی نیچے چلا گیا غلطی سے اس کا ارادہ نیچے پانی کرنے کا نہیں تھا روزہ یاد تھا غلطی سے ایک دو قطرے حلق سے نیچے اتر گئے اس شخص کے ذمہ کفارہ نہیں ہے صرف اس روزے کی قضا ہے جس سے غلطی سے یہ ہو گیا روزہ یا جس سے بھولے سے ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں جس نے جان بوجھ کر توڑا اس کے ذمہ کفارہ ہے اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر آج کا اجتماعی چندہ مسجد کے گیس کے بل کے لیے ہے جو بقایا ہے یہ گزشتہ جمعہ کو بھی اعلان کیا تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا تنخواہوں کی ترتیب ہو گئی تھی یہ سترہ ہزار کچھ روپے ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ ملائیں اور جمعہ کی اس اپیل سے مسجد کے جملہ اخراجات کا تعلق ہے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ پوری توفیق سے حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نئے مل بدل دنیا آخرت میں نصیف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 دل ان لشد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 موسیقی فلا حي على الفلا اللہ وکفا والسلاة والسلام وعلا سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلہی وآصحابہ اللزین اوفا وعہدا اللزین هم خلاصة العرب العربائی وخير الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیائیوہ الناس وحید الله فإن التوحید رأس التعات واتق الله فإن التقوى ملاق الحسنات وعليكم بالسنة فإِن الصُنَّ تتحد ل لط فمانا تع اللله غورسو غو فقد رشد ودا إيا ق بدا فإِن الببدأ تتحديل الماسية فمائيااصل الله غورسو لغو فقد ضلغوا علكمم بالفسال فإِن الله يحبّ المُقسنين على وإن نفسسلان ت ت حتى تستم د رزق الله. فَوَاجْمِلُوا فِي التَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِلآيَاتِهِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بعمتي ابو بكر رضي الله تعالى وانشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى واستقم حيان عثمان رضي الله تعالى وزی طالب اللہ وین شہید ابی محمد الحسن و ابی عبد الله الحسین رضی اللہ تعالیٰ ولاَ سید البنات النبي البنطنبی الخیر البریٰ زینب اور رقیه و ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهن و علی اهل بیت المطہرہ خصوصا خدیجہ و عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنهن و علی امه النبی المصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا العباس و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما والباقیات من العشرة المبشرة اللذین اسماء و سعد و سعید و ابو عبیدہ و ان رضی اللہ کالن اللہ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ ف أَحَبَّهُمْ وَمَنْ ومن ابو غضہم ف ببوزی بغضاہم الللهہم ائ کے دل السلام اول المسلين الللهم من سر مجاهددی نفيعا السلام الللهہم ذل کفره اول کافرینہ ومن والا آغم الللهم مکفنا همم بماشید اللهم اننا ننجعلو کفین نخورورے گم ونا عضو ب کمن شروعے گم الللهہم اس کے ننا آجلنگ غيرراعاجل نافن غیر رزارار تععادل عباد اللهہ ررحمقومم اللهہ ان اللہ ہ بالعدل بر آدے والقسان وئیہ عزل قربہ وہ اننہا عنل پہ شائی بلمون کرریوال باغ یاہ عز کوم لعل قم تذکرون حذکر اللہ ہ ق کوم والذکر اللہہ اللہ تععاال اعلا وؤلا وعضظ و آجلو وتمہ ہممووہ ااقبر والللهہياعلم مما تتسنون ہوں۔ درمیان میں خلا نہ ہو جس سب میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پور کریں اپنے موبائل فون بند کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الا اللہ اشهد أن محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادى والذي اخرج المرعى فجعله قصا ان احوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها اللشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله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 میں اللہ منحمیدہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہو اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استقباللہ استقباللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و علی وصحابی اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رفیع یا خالق یا مالک یا رازق یا غفور یا کریم ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر جو انعامات ملتے ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور جمعہ کا دن ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ اس مبارک گھڑیوں کی برکت اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ عزیز و اقارب تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین عزیز و اقارب حاضرین کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بھی سب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین جو رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے ذکر و ازکار طلاوہ صدقات و خیرات ساتھیوں نے کیے یا اللہ بہت کمزوریاں ہیں ہماری عبادات میں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری عبادات ذکر و ازکار توبہ استغفار میں بہت کمزوریاں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما ہماری توبہ استغفار کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین رمضان المبارک میں آپ کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار فرما یا اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کاملہ ملا عاجلہ مستم نصیب نصیف یا رب العالمین پاکستان میں جہاں کہیں بھی مسلمان جہاں کہیں بھی یا اللہ کوئی ظہری طور پر بیمار ہے کوئی روحانی بیمار ہے کوئی دونوں بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کا عاجلہ مستمرہ نصیف فرما یا رب العالمین ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کی گھر والی بہت بیمار ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی گھر والی کو یا اللہ کامل شفا نصیب فرما یا اللہ شفا کامل حاضل مستمرہ نصیب فرما ان کی اذیت اور پریشانی پر ان کو صبر نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل سے ان کو کامل شفا نصیب فرما اور بھی جہاں کہیں بیمار ہیں کچھ معلوم ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم یا اللہ آپ کو سب معلوم ہے سب کو شفا کاملہ آجلا مستمرہ نصیب فرما یا اللہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اور ہم سے کما حق کا ہو حق ادا نہیں ہو سکا ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں بے ادبیاں ہوئیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بے ادبیاں غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب حاجت مند ہیں یا اللہ سب آپ کے در کے سوالی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہماری ساری حاجات کو پورا فرما ہماری مشکلات کو دور فرما ہمیں آسانیاں نصیب فرما رض کے حلال وافر نصیب فرما یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے قرضوں سے نجات نصیب فرما یا رب العالمین جو پریشان حال لوگ ہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کی حفاظت فرما یا اللہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور حسن اتفاق یہ کہ ستائیس رمضان المبارک میں وجود میں آیا یا اللہ یہ وطن عزیز جو آپ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا اس کی حفاظت فرما ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما اور اس کو ہر طرح کے فتن کا سامنا ہے صرف اس لیے فتن کا سامنا ہے کہ یہ تیرے نام اور تیرے حبیب کے نام پر بنایا گیا یا اللہ ہر طرح کے فتن سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اندرونی اور بیرونی ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہم آپ کے در کے سوالی ہیں ہر خیر نصیب فرما اپنا محتاج بنا ہر شر سے محفوظ فرما رحمت کی بارش نصیب فرما یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما اور جو نیکیاں عبادات ہوئیں اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی انما برکت گھڑیوں کی برکت سے سب مسلمانوں کی مفرت فرما ربنا تقبل منا منہ ان کا انتصبی العلیم وتم علیہ ان کا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد مل و بھی اجمعین برہمتی ارحمد